وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشرح لكم أعمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن خير هديث كتاب الله وخير الهديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشد داور الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه والانجيل كزرع ان اخرج شطئا فهازرهم فاستغلظ على سوقه يعجب ذراها ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعظيما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين سامعین و دینی و ملی بھائی بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے آخر نبی جناب عبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں محبوب فرمایا آپ کی نبوت کی ہزارہ ہزار دلیلیں اور نشانیاں موجود ہیں یہ قرآن کریم آپ کے موجدات آپ کی پیشین گوئیاں دشمنوں پر آپ کا غلبہ اور فتح اور تھوڑے سے عصرے عرصے میں دنیا سے شرک اور کفر اور بت پرستی کا خاتمہ آپ کے دشمنوں کی ہلاکت و بربادی اللہ رب العالمین کا آپ کی مدد اور نصرت کے لیے انبیاء کرام سے وعدہ لینا اس طرح کی ہزاروں ہزار دلیلیں اور نشانیاں موجود ہیں جو آپ کی نبوت کی صداقت پر زواد کرتی ہیں انہی نشانیوں میں سے انہی دلیلوں میں سے ایک عظیم اور روشن اور واضح اور شریح دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام ہیں آپ کے مقدس اور پاک باغ صحابہ آپ کے ساتھی آپ کے سچے نبی ہونے کی سچی دلیل ہیں اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اپ نبی کی پیشین گوئیاں اور اپ نبی کی بشارت سابقہ آسمانی کتابوں میں دی ہیں اس نبی کی نبوت کی صداقت اور سچائی کے لیے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی بطور دلیل بیان کی ہے ایک ٹھوس حقیقت ہے یہ ایک واضح اور روشن جس طریقے سورج روشن ہے اس سے کہیں زیادہ واضح اور روشن دلیل ہے یہ کہ آپ کے صحاب کرام آپ کے سچے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے یہ صاحب کرام سب بت پرست تھے شرک اور کفر کی گندگیوں اور رائشوں کے اندر موجود تھے اللہ رب العامین کا کرم ہوا ایمان لائے اور وہ ساری دنیا والوں کے لیے معیار ہدایت بن گئے چند عرصے میں آپ نے ان کی اسی تربیت کی ایسا تذکیہ کیا کہ کی وہ دنیا والوں کے لیے روشن مثالیں اور ہم سب کے لیے معیار ہدایت بن گئے یہ موجدہ ہے ہمارے نبی کے لیے یہ دلیل ہے صحابہ کرام ہمارے نبی کے سچے نبی ہونے کی قرآن کریم اللہ رب العالمین نے حقیقت کو بیان کیا ہے میں نے جو سور جو آیت پڑھی ہے وہ سور فتح کی سب سے آخری آیت ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اپنے نبی کے صحابہ کے دس اوصاف اور دس خوبیاں بیان کی ہیں اور یہ صاحب کرام کی فضیلت و منقبت اور ان کے مناقب اور ان کے درجے کمالات کو بیان کرنے کے لیے سب سے واضح ترین روایت آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے صحابہ کے دس کم سے کم دس نشانیاں اور اس طریقے سے مواسفات اور خوبیاں بیان کی ہیں یہ صاحب کرام ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمی نے تورات میں بھی کیا انجیل میں بھی کیا اور ان کی مثالیں اللہ رب العالمی نے دی ہیں اور ہمارے نبی کے پاسچے ہونے کی دلیل بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایک دعویٰ کے طور پر اللہ نے پیش کیا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا اس کی دلیل ہے اس کی دلیل کیا ہے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ فرماتا ماتا کی وزینہ ماہو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے یہ آپ کے صاحب کرام ہیں جو دنیا میں انبیاء اکرام کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے جن کے دلوں کو اللہ اکبرام نے دیکھا انبیاء کے بعد سب سے پاکی کا دل ان کا پایا جن کیا تکلف نہیں تعلم کی گہرائی تھی جن کے دلوں میں سچی محبت تھی اشار اور قربانی کا جذبہ ملزم تھا اب اللہ رب العالمی رب نبی کی صحبت کے لیے ان صاحب کرام کو مقدس ہستیوں کو منتخب کیا یہ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں غزوات میں جنگوں میں جہاد میں سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نبی ہونے کی سچی دلیل ہیں سچا موجودہ ہیں یہ آپ کے نبی ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین اللہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں جو آپ پر ایمان لائے جنہوں نے آپ کی مدد کی ان لوگ وہ لوگ اب یہاں سے اللہ ہر براہمی ان کی خوبیاں اور ان کے صفات بیان کرنا شروع کر رہا ہے اشد القفار سب سے پہلی خوبی کافروں پر سخت ہیں وہ ایمان کی سختی ہے طاقت کی سختی ہے رحماء و بینہم دوسری نشانی اللہ نے بیان فرمایا کی وہ آپس میں رحمدل ہیں محبت سے پیار سے پیش آتے ہیں تیسری خوبی اللہ بیان فرماتا ہے تراہم ہم رک کہا تمہیں رکو کی حالت میں پاؤ گے اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے نبی کے صحابہ کی تعدل فرمائی کی انہیں رکو کی حالت میں پاؤ گے سجد سجدے کی حالت میں پاؤ گے یب فضل میں اللہ رضوانہ وہ اللہ تعالی کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے اللہ کا فضل ان کو چاہیے اللہ کی رضا مندی چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے سیما ہوں فی وجوہی میرثری سجود ان کی پہچان ان کے چہروں میں سدوں کے نشانات سے ہے یہ ان کی پہچان ہے یہ ان کے پیشانیوں پر سدوں کے نشانات ہیں چہرے چمکتے ہوئے نورانی چہرے کہاں حامل اسی لیے آپ دیکھیے جو آج صاحب ایک گالیاں دیتے ہیں ان کے چہروں پر نور نہیں ہوتا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے صحابہ کے دلوں سے صحابہ کے سے جو محبت رکھتا ہے جس طریقے صحابہ چہروں سے پہچانے جاتے تھے آج صحابہ کی دشمنی کرنے والے صحابہ سے بد رکھنے والے صحابہ سے نفرت کرنے والے اپنے چہروں سے پہچانے جاتے اللہ براہمن کی سزا دی ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینا کتنا سخت جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر لہذا وہ صحابہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے تھے اور یہ بھی اپنے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں صحابہ کو گالیاں دینے والا, گالیاں دینے والا. آج ہمارے معاشرے میں دو فرقے ایسے ہیں جن کا ایمان ہے جن کا دین بن گیا ہے صحابہ کے کو گالیاں دینا اور کافر کہنا ایک تو رافضہ شیعہ جنہیں کہتے ہیں اور ہمارے کچھ سیدھے ساتھے مسلمان بھائی ان کو اہل تشہیر کہتے ہیں اہل تشہیح نہیں ہے یہ اہل تشیہ اور شیعہ کہنا یہ غلط ہے ان کے بارے میں یہ تو رافضہ ہیں رافضہ کے مانے انکار کرنے والے انہوں نے دین کا انکار کر دیا قرآن کا انکار کر دیا صحابہ کا انکار کر دیا نبی کے نبوت کا انکار کر دیا تمام چیزوں کا انکار کر دیا انہیں فا کہا جاتا ہے یہ شیعہ نہیں ہے یہ شیعہ تو شیطان ہے شیطان کی شیعہ مددگار ہو سکتے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے مسلمانوں کے مددگار نہیں ہو سکتے ایک تو یہ فرقہ ہے دوسرا فرقہ خارجیوں کا ہے خارجی جنہوں نے عثمان کے رضی اللہ انہوں کے خلاف بغاوت کیا تھا ان کو شہید کیا اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ خلاف خروج اور بغاوت کیا ان کو خارجی کہا جاتا ہے آج اس کی حکومت عمان کے اندر موجود ہے جسے بادیا کہا جاتا ہے یہ خارجی لوگ ہیں یہ, یہ, یہ بھی صابق کرام کو کافر کہتے ہیں صابق کرام گالیاں دیتے ہیں ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر کو چھوڑ کر کے باقی عثمان علی اور اس طریقے کے اور جو صحاب کرام ہیں تمام صابق رام گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے ان, ان کا ساتھ نہیں دیا خروج اور بغاوت میں علی کے خلاف وہ سب کے سب کو وہ کافی کہتے سب کو سب کو جان کہتے ہیں یہ خوارش کا فرقہ ہی تو فرقے ہیں ایسے لوگ جن کا دین بن گیا مذہب بن گیا صاحب کو کافر اور کافی رینا اور کچھ اسلام اور سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو تو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں سنت کے لبادہ اوڑھ کر کے یہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے صاحب کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور وہی زبان بولتے ہیں جو روافظ اور خوارج بولتے ہیں روافذ اور خوارج تو چھپے کھلے ہوئے دشمن ہیں سب ان کو جانتے ہیں لیکن یہ لوگ ان سے کہیں زیادہ یاسین کے ساتھ ہیں منافق ہیں یہ لوگ کہ ان سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے نقصان دے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کم ہے یا ایمان اور علم کی کمی ہے سیدھے سادھے ان پڑھ لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ خوارد اور روابط سے بھی زیادہ یہ لوگ ہیں جو دعوی تو کرتے ہیں سنت کا اور سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے سنت کی زبان بات کرتے ہیں لیکن ان کی زبانوں پر خوارج کی زبان نکلتی ہے خوارج کی گفتگو کرتے ہیں لوگ روافذ کی گفتگو کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کا نام لے کر کے ممبر رسول کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا ایسے ڈجس اور پلید اور ناباک اور, اور لوگوں کا جو صحابہ کی عزت نہ کرے وہ کسی کی عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا جو صحابہ کی عزت نہ کرے وہ کسی عزت کا مستعق نہیں ہو سکتا اخبار نہیں بن سکتا وہ جو صحابہ کی عزت نہ کرے صحابہ کی عزت نبی کی عزت ہے نبی کی عزت اللہ ہر برامین کی عزت ہے صحابہ کا انکار کرنا نبی کی نبوت کا انکار کرنا ہے اللہ برامین کا انکار کرنا ہے اللہ البرامین کے انتخاب کو چیلنج کرنا ہے اللہ ہر غلامین نے صحاب کرام کو میرا ہدایت قرار دیا ان سے محبت ایمان ہے ان سے بوجھ رکھنا کفر و نفاق ہے اور تخیان اور ذاتی اور ظلم ہے ایسے لوگ جو صحاب رام کی عزت نہیں کرتے ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے کہ تم چہروں سے پہچان لو گے کہ کون سے وہ صحابہ کرام کے تعلق سے سیما ہوں فی وجوہ میں نسر سجود سجدوں کے نشانات سے تم انہیں پہچان لوگے یہ اللہ کے فضر اس کی رضامندی کو ہمیشہ تلاش کرتے ہیں دالی کا مثلاً ہوں پھر تو انجیل یہ مثال جو یہاں بیان کی گئی ہے وہی مثال تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی دو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے ہم کرام کو دریل میں پیش کیا اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ جس طریقے سے نبی کی نبوت کی پشارت سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر دی گئی ٹھیک اسی طریقے سے ان کی بھی مثالیں دی گئی ہیں تورات اور انجیل کے اندر سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر کتنا بڑا اونچا اور مقام مرتبہ ان صحابہ کرام کا مقدس سستیوں کا کہ اللہ رب نے سابق آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے ان سے ایمان ان سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے یہ سورج ہے جو ان پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اپنے چہرے کو داغدار کرتا ہے اس کی مثال اس خواہشہ عورت کی طریقے سے ہے جو خواہشہ اور رکھیل اور گندی عورت جو اپنی عزت کا سودا کرتی ہے وہ کسی پاک دامن اور معزز گھرانے کی خاندان کی کسی لڑکی عورت کے اوپر الزام تراشی کرے وہ مثال اس کی ویسی ہے جو آج صحاب کرام پر الزام تراشیا کرتے اس بکری کے مانند ہے وہ شخص یہ ساری حدیثوں کے اندر مثالیں معیار کی گئی ہیں کشاطل آئرہ کہا گیا یہ منافق ہوتے فرمائے جو صحابہ ہے دشمنی رکھتا ہے اس بکری کی مائنڈ ہوتی ہے جو اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے کبھی کسی اس بکرے کے پاس جاتی ہے کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے یہ آج ان کی مثال بن گئی ہے کہ لوگ سنت کا بادہ اور کر کے رافضیت کی زبان سے رافضیت کی ترویج اور ارشاد کرتے ہیں اور صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں ابو بکر و کو ظالم کہتے ہیں غاصب کہتے ہیں عثمان کو غاسب اور ظالم کہتے ہیں اور اس طریقے سے اور صحابہ کرام کو کافر اور مرعون نعوذ باللہ اور اس طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ اپنی اپنی زبانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں آسمان پھٹ جائے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں زمین کا کلیدہ پھٹ جائے زبانیں گنگ ہو جائیں جو ایسی زبانیں صحابہ کرام کے تقدس کا خیال کیے بغیر ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش مظلوم صحیح کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کرام ہمارے دفاع کے محتاج نہیں صحاب کرام کا دفاع کرنا ایمان کی دلیل ہے ہم پر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام دفاع کرتے ہیں تم پر ایمان کی خیر مناؤ صحابہ کا دفاع اللہ رب العالمین نے کیا ہے نبی نے کیا ہے وہ ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں وہ تو جنت کے بالا خانوں کے اندر ہیں معیار ہدایت ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے پوری انسانیت کے لیے روشن چراغ ہیں وہ سورج اور چاند ستارے ہیں وہ صحابہ کے وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں وہ ان کے طریقے سے ایمان لائیں گے تب ہم مومن قرار پائیں گے فہر امن ابھی مصرے میں امن تم بھائی اے دنیا والو کان گھر کر سو لو اگر تم ان کی طریقے سے مان لاؤ گے صحابہ کی طریقے سے تم مومن تب تمہیں ہدایت ملے گی اور نہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی ہدایت مزمر ہے صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں ہدایت پوشیدہ ہے صحابہ کرام کے طور طریقے اپنانے کے اندر اور جو ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جہنم کے اندر چلا جائے گا اللہ رب اللہ نے فرمایا اومئی شاکق رسولین جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت وادے ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے کون ہے مومنین قرآن نازل ہو رہا تھا کون مومنین تھے اس وقت کیا ہم اور آپ موجود تھے نہیں موجود تھے ہم صاب کرام کی مقدس جماعت موجود تھی اس لیے قرآن میں جہاں بھی کہا گیا مومن محسن صابرین محبتین اس طرح کی خوبیاں جہاں بھی قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے صحابہ کرام اس کے اندر داخل اللہ نے کہا کہ وہ طبی المن مومنو کی راہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی راستے کو اپنائے گا نور مات اللہ ماتولہ جدھر جائے گا ادھر اسے ہم پھیر دیں گے ونسل ہی جہنم اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے وہ ساتھ مشیرہ اور بہت برا ٹھکانا صحابہ کے راستے کا چھوڑ دینا جہنم کے راستے کو پکڑنا ہی ان کے راستے کو پرانا جنت کے راستے پر چلنا ہمارے میں نے فرمایا تھا, تھا, ہمارے سے, آپ نے آپ سے تھا وہ کون ہے آپ نے کیا پیش کیا تھا آپ نے کیا کہا تھا جواب میں صحابی جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا صحابہ کے نقشے قدم پر چلے گا ان کے دین و ایمان کو اور طور طریقے کا اخلاق و آداد کو اور زندگی اور معاملات عبادات کے اندر تمام چیزوں کو بنائے گا وہی سیدھا راستے پر ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا وہ جنت کی راہ ہی صاحب کرام یہ ہمارے نبی نے فرمایا لہذا ان کے راستے کو چھوڑ دینا جہنم کے راستے کو پرانا نو الہی ما تو اللہ و طول انس لہی جہنم و سات مسیرا صحابہ کرام ان کا اونچا مقام انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام اس کائنات دھرتی اس آسمان کے نیچے اس زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے محزد اور مقدس اور پاکاز اگر ہستیاں ہیں انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی ہستیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے پرانے کریم کا نزور ہوتے ہوئے دیکھا ہمادی کے ساتھ دیا اور اتنی بڑی خوبی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی انسان پوری زندگی برابر اللہ تعالیٰ کی بات کرتا رہے تو اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جی ایک لمحے کے لیے بھی جسے ہمارے نبی کی صحبت کا شرم مل گیا ہے ابن حضب رحمت اللہ علیہ اور اس طریقے سے ائما اور علماء جو گزر چکے ہیں انہوں نے باتیں اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر کسی نبی ہمارے نبی کی صحبت جس کو مل گئی اگر کوئی آدمی صحابی کے علاوہ پوری زندگی اللہ کے بات میں گزار دے تو بھی ان کے مقام وتبے کو نہیں پہنچ سکتا اسی لیے جب لوگ نے عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہنا شروع کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو کیا کہا تھا امیر معاویٰ، عمر بن نے؟ عمر بن بھی خلیفہ راشد اور خفل خلیفہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی جہاد کیا تھا اس گھوڑے کی ٹاپ دھول کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی ہے یہ ہے صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ آج بھی قسم کے لوگ اور اس طریقے سے بےان بد قسم کے لوگ صحابہ کے کو تخت مشق بناتے ہیں ظالم اور کافر کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے گلا اور شکوا نہیں ہے جن کا دل اور مزہ بھی صحابہ کی دشمنی پر ہے اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی مجھے حیرانگی ہوتی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہو ہمارے بھائی کو ہماری ماں کو ہمارے باپ کو گالی دینے والا ہو ہم اسے کبھی اپنا دوست نہیں سمجھیں گے کوئی نہیں سمجھے گا اسے کبھی دوست نہیں کرے گا جو اس کے بھائی کو گالی دے اس کے رشتے داروں میں کسی کو گالی دے اور اس کے ماں باپ کو گالی دے اور آج یہ لوگ صاحب کرام کو گالیاں دیتے ہیں جن کا ہمارے ماں باپ سے بھی اونچا بڑا مقام ہے جو معیار ہدایت ہیں جن کے راستے کی پیروی میں جنت ہے جن کے راستے کو چھوڑ دینے میں جہنم کی وحید اور شک وحید کہی گئی ہے ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان سے دوستی بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں ان کا ایمان ان کے ساتھ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ اور جب آپ کی بات آتی ہے تو کبھی کیوں نہیں کہتے کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے آپ کے بھائی گالی دیا کبھی دوستی نہیں ہو سکتی آپ کی محبت گالی دیا کبھی دوستی نہیں ہو سکتی اور یہ لوگ صحابہ اکرام گالیاں دیتے انہیں دن رات کافی بشرک کہتے ہیں سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے سنت کی زبان اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہاں پر بات کہتے ہیں ان کا ایمان ان کے ساتھ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ان کا امر ان کے ساتھ یہ کون سا منصفانہ عمل ہے یہ تو غیر منصفانہ عمل ہے یہ اپنے لیے تو اچھی چیز چیزیں اور صحابہ کرام جن کا اتنا اونچا مقام جسے محبت ایمان ہمارے بھی نے فرمایا تھا صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ صحابہ سے محبت نہیں کرے گا امام تحابیر رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم دین تھے امام تحابی بہت بڑے امام اور محدث اور علامہ امام تحابیر رحمۃ اللہ علیہ جن کے عقیدے کو آج پڑھایا جاتا ہے یہاں سعودی عرب کی یونیورسٹیوں کے اندر اور ہمارے ملکوں کے اندر بھی ان کی کتاب کو پڑھایا جاتا ہے عقیدہ تحویہ لیکن معاف کیجئے گا وہ لوگ نہیں پڑھاتے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جو بندی کہتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا اس بات کو تو کیونکہ مامے بہنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط نہیں تھا انہوں نے باقاعدہ کہا ہے امام تحابیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ سے محبت کرنا دین ایمان اور احسان ہے وہ بغد کفرفاق و و تخیان اور ان سے بغض رکھنا عداوت و نفت رکھنا یہ کافر کی بات ہے تفیان ہے یہ زیادتی ہے اور یہ کی پہچان ہے جو صحاب کے سے محبت نہیں رکھتا ان سے عداوت اور نفرت رکھتا یہ مامے تحویر رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے محدث سے علامہ تھے اللاماتے. انہوں نے عقید تحویہ کے اندر بات بیان کی ہے اور اس پر اجما ہے تمام مسلمانوں کا سب کا اجمع اس بات کے اندر لہذ صاحب کرام کی قدر کو جانیے پہچانیے ان کے قدر و مرتبے کو اللہ نے ان کی مثال بیان کیے کہ سجدوں کی سجدوں کے نشانات سے پہچانے جاتے ہیں اور پھر آگے اللہ مثال دیتا ہے قزر عین ان کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے یہ آخری خوبی اللہ اخردا سطح جو زمین کے اندر دانہ بویا جاتا ہے دانا کون پر پھر کومپل نکالتا ہے اور آزاد پھر وہ اسے مضبوط کرتا ہے اور اس طریقے سے توانا ہو جاتا ہے فستے والا سوکی اور وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے یعنی جو فصل ہوتی ہے ایک کسان زمین کے اندر دانا بوتا ہے کومپل نکلتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مضبوطی اس کے اندر آتی ہے فصل بن جاتی ہے کیوں تو جو کسان ہے اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے کسان کو چیز خوش کر دیتی ہے جس نے محنت کی یہ مثال دی اللہ رب العالمین اہل ایمان کی ہمارے نبی کی اور یہ صحابہ کی مثال دی گئی صحابہ کی بھی مثال ویسی کھیتی کی مانند ہے ایک دانا تھا اللہ کے اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا ایک سے دو ہوئے دو سے تین ہوئے اور آج پوری دنیا کے اندر لاکھوں مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود اللہ کے رسول کی زندگی میں ہزاروں ہزار کی تاریخ ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں نے امانبی کے ساتھ حج کیا تھا ایک آدمی سے شروعات ایک دانے سے شروع ہوئی تو جیسے کسان اپنی لہ لے کھیتی اور فصل کو دے کر خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے صاحب کرام اور ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے کر کے خوش ہوتے ہیں اہل ایمان کی مثال دی گئی اہل ایمان بھی خوش ہوتا ہے صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ان کی سیرت پر کر کے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے کہ جو ہمارے لیے معیار و ہدایت ہے فراغ اللہ عقید اب احم ان کے ذریعے سے کافروں کو قید و ہوتا ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر کے کافر قید و میں ہو جاتے ہیں کہ کی کیسے دھیرے دھیرے دن کی تعداد بڑھتی گئی اور کیسے پورے کا قبضہ ہو گیا اور فتح کے جھنڈے لہرانے لگے دن بدن کی تعداد کیسے بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھ کر کے ان کے دلوں کو کوفت ہوتی ہے اور دلوں کے اندر و وغب ہوتا ہے اس لیے امام مالک نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ جو صحابہ سے بغض رکھے وہ کافر ہے اس لیے کہ یہ کافر کی پہچان اللہ نے بیان کی ہے صحابہ سے بغض رکھنا صحابہ سے اداوت عسمن رکھنا کافر کی پہچان ہے امام مالک امام داحجرا جنہیں چار امام کہتے ہیں انہیں میں سے دوسرے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کرواتے ہیں اس قرآن کریم کی ساہد کریمہ سے کہ وہ کافر ہے جو صحابہ کرام سے محبت نہ کرے اور ہمارے نے فرمایا جو صحابہ گالی دے علیہ لعنت اللہ واللہ اجمعین اس پر لوگوں کی فرشتوں کی اللہ کی تمام لوگوں کی لانت اس لیے ان کے چہرے پر لعنت ٹپکتی ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں جو صابق کرام کو برا برا کہتے ہیں سب کی لانت ہوتی ان کے چہروں کے اوپر اس لیے صحابہ سے دوستی رکھنا یہ محبت اور ایمان کی دلیل ہے ان سے دودھ رکھنا یہ کفر کی نفاق کی دلیل ابو دور رازی رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا میرے بھائیوں کی بلکہ وہ امام شافی کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں امام کو کا قول میں نے پیش کیا امام شافی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقید کی جس نے بھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں تورات رات میں انجیل میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور ہمارے بھی ان کے فضل و مقام کو بیان کیا ہے وہ فضل و مقام جو صحابہ کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اللہ ہر غلامی نے صحابہ کرام کو صدیقین سودا اور صالحین کے منازل اور مراتی پتا کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سر کی سنت کو ہم تک پہنچایا قرآن کو نزول ہوتے ہوئے دیکھا وہی اترتی تھے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا کرتے تھے یہ مقام مرتبہ ہے صابق رام کا اور کسی ان سے پوچھا کہ میں رافتی کے پیچھے نماز پڑھوں کا کہ تسلی تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو قدری کے پیچھے تقدیر کے انکار کرتا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو یہ امام صابر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے امام احمد بن برحبل کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی بھی صاحبی کو برا کہے فتح من علیہ تو اسے اس بات پر توہمت لگاؤ کو اسلام پر ہے کہ نہیں ہے وہ یعنی جو صحابہ اکرام کو برا کہے وہ خود اسلام پر ہے کہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کیونکہ جو مسلمان ہوگا اسلام پر ہوگا وہ صحابہ اکرام کو کبھی برا نہیں کہہ سکتا وہ تو گواہ ہیں کتاب و سنت کے پران و سنت کے اس لیے نام سعیدی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے مفتاح الجنہ کے اندر کہ یہ جو صحابہ اکرام گالیاں دیتے ہیں یہ باطنی اور اس طریقے سے آدھا اسلام ہے یہ انہوں نے باقاعدہ یہ سوچا کہ دین کو کیسے بدنام کیا جائے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے سلک بدنام کرو دین دہ جائے گا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو کچھ کہو گے تو مسلمانوں کے دلوں میں بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے وہ تمہیں قدر کر دیں گے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہا ان کے صحابہ کو کہو برا بھلا اب وہ لوگوں نے صحابہ کے ذریعے سے سمایہ نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہمارے نبی کی بدنامی ہے ہمارے نبی کی توہین ہے آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے اسے ہمارے نبی نے فلایا کی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اگر یہ صاب کرام اتنے برے تھے قائم تھے ظالم تھے بدلیت تھے اور کافر اور ملعون تھے نوز بلّہ تو اللہ رب نبی کی صحبت کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا یہ ہمارے نبی کی نبوت پر سوار کھڑا ہو جاتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس لیے مام رازی اللہ نے فرمایا تھا ابو زرا رازی رحمۃ اللہ نے انہوں نے بات کہی تھی کہ اگر تم کسی کو بھی دیکھو کہ اللہ کے سل میں سے کسی بھی صحابی کی تلفیز کرتا ہے جان لو کہ وہ زندی ہے کیوں زندی ہے زندیخ کہتے بے ایمان کو جو بے ایمان ہوتا جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اس کو زندگی کہا جاتا ہے غیر مسلم کافر یعنی پھر وہ کہتے رسول اللہ حق اس لیے کہ اللہ کے ہمارے پاس حق ہیں وہ قرآن حقب حق ہے وہ انما حاضر القرآن و سنن اسحاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اس سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے صابق کرام ہیں وہ انما اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں پر جرح کر دیں ہمارے گواہوں پر جرح کر دے قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والوں پر لیوب تلوڑ کتاب سننا تاکہ کتاب ون برباد ہو جائے گل جروم اور یہی جرح کے زیادہ حقدار ہیں وہ ہم زنادقہ اور یہ ہیں زنادقہ یہ زنادقہ ہیں یہ زندیق ہیں یہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی ابنمعین امام بخاری کے زمانے کے ابن رحمت اللہ علیہ جرو تعدل کے امام بہت بڑے امام ہی ہے بن مہین ان سے پوچھا کہ ایک آدمی کے بارے میں جو عثمان کو گالی دیتا ہے تو انہوں نے کہا کل من ستمہ عثمان او طلحہ جس نے بھی عثمان گالی دی یا طلحہ کو او احدا من اصحاب رسول اللہ یا اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کسی کو بھی گالی دیا دجال و دجال ہے لا اکتب انہوں اس کی کوئی حدیث نہیں لی جائے گی لَعْنَتُ <مَعْئِن> اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے تمام لوگوں کی اس کے اوپر لانت ہوتی ہے امام سرختی فرماتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں تان کرے وہ ملحد ہے وہ ملیحد ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں نکل چکا اسلام سے اور منابل اسلام اسلام کو چھوڑ دینے والا ہے وہ دبا وہ سعید الب اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس کا علاج تلوار ہے تلوار ستی گردن مار دو جس نے صحابہ کو گالی دیا اور صحابہ کرام کے بارے میں تانو تشریح کیا کی الزام تلاشیا کی یہ ہمارے امہ ہیں یہ ہمارے علماء ہیں سلب صالحین ہیں یہ جن کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآن کی تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن اور حدیثیں بہت ساری ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو آدھے کیا یہ علما کے اطبار میں نے عیمہ کے اقبال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو صاحب رام کو برا بھلا کہے اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے اللہ ابر فرماتا اس کے بعد وعد اللہ الدین اللہ نے اہل ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے وعدہ کیا ہے مغفرت کا ان اہل ایمان کے لیے ان نیک عمل والوں کے لیے اللہ نے نفرت کا واجن عظیمہ دسویں بات اللہ نے بیاں فرمائی کہ عجر عظیم کا اللہ ابر کے لیے وعدہ فرمایا عظیم کیا ہے جنت ہے اس لیے کرام سب کے سب جنت کے بالا خانوں کے اندر ہیں اللہ ابرآمن کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے انہوں نے ماں نبی کا ساتھ دیا اللہ نے ان کا ساتھ دیا اس لئے جنت کے خانوں کے اندر ہیں قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ ہر نے بیان فرمایا ان کے تعلق سے جب وقت نہیں کی ساری آیتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں الغرض کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ یہ یہی ایک آیت صاحب کرام کی عظمت ان کی شان و شوکت ان کے ایمان اور ان کی قدر و منزلت ان کے اخلاق اور ان کی قربانیوں اور ان کی جوہد اور کوششوں اور ان کی مسائی جمیلہ اور اشار اور قربانی اور شریقے ص اللہ عبام کی مغفرت اور عجر عظیم اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ان تمام چیزوں کو اللہ رب العارمین نے عشاط کریمہ کے اندر واضح طور پر, پر پیش کر دیا عشاط کریمہ اللہ نے جو واضح طور پر بعض بیان فرمائی ہے ہمارے نبی کی نبوت کی پہچان ہے وہ ہمارے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے صاب کرام لہٰذا صابے کرام پر نفت کرتا ہے تانو و کرتا ہے ہمارے نبی کی نبوت کو جھٹکانے والا انسان ہے وہ نبی کی نبوت کے انکار کرنے والا شک کرنے والا انسان ہے وہ اور جو نبی کے بارے میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہ معمولی بات نہیں میرے بھائی وہ کرام یہ ایک پردہ ہے ان کے ذریعے سے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب وہی ختم ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہے نا سب جانتے ہیں کہ کورٹ کے اندر گواہ پیش کی آتے ہیں اگر گواہ کی گواہی معتبر نہ ہو کیا ہوتا ہے فیصلہ فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے یہ گواہ ہیں اسلام کے دین کے قرآن اور سنت کے اگر ان کی گواہی مجروح ہو جائے گی یہ اگر مسترد کر دیے جائیں گے اور ان کی یہ اور یہ میدان پر اور کسوٹی اور ترادو پر پورے نہیں اتریں گے دین خود بخود ڈائنامیٹ ہو جائے گا دین خود بخود ختم ہو جائے گا دین دباؤ برباد ہو جائے گا اس لیے انہوں نے لا کے سر کو چھوڑ کر کے صاحب کرام کو نشانہ بنایا یہ سوچنے کی بات ہے ایک لمحے فکریا ہے ہمارے لیے اور یہ بڑی المیہ کی بات ہے کہ وہ مقدس صاحب کرام جو ہماری پیشانیوں کا تاج ہے ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں ان سے محبت کرنے کے بجائے لوگ ان سے دشمنیاں کرتے ہیں اہل ایمان سے محبت کے اہل مال میں سے وہ لوگ صاحب وہ سے نہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا اللہ نے فرمایا ابو اللہ جہنم کے اندر جائے گا اللہ کی بات سب ہر برہ ثابت ہوئی ایمان نہیں لائے نہ بیوی اللہ نے فرمایا صاحب کے رام کے بارے میں کوئی جنت کے اندر جائیں گے نا باللہ اللہ نقل قفر کفر نباشد کہ اللہ اور ابرامین کا وعدہ جھوٹا ہو گیا ہماربی کفات کی بعد سب کافر ہو گئے منافق ہو گئے دین کو چھوڑ دیا لوگوں نے نعوذ باللہ. اللہ پر الزام ہے اللہ پر توہمت ہے اور اللہ پر الزام ہے. کفر ہے اس لیے صحابہ کرام کی دشمنی کو ائما نے ورلما نے اور, اور بے دینی سے تعبیر کیا اس لیے میرے بھائیو ایسے لوگوں کو سمجھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ کی کون آپ کا سچا دوست ہے کون جو صحابہ سے محبت کرے وہی وہ مومن ہے جو صحابہ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ ہر بران باتیں تو بہت کچھ نے کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر براہین ہمارے دنوں کے اندر صابق کرام کی محبت کو اور پیوست کرے اللہ ابرامن ہمیں صابق کرام پر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اللہ ابراہین ہمیں ان کے طریقے سے لانے کی توفیق دے اللہ ابرامن قیامت کے دن تو ہمیں صابق کرام کی رفاقت نصیب فرما اللہ ربرامن تو قیامت کے دن ہمیں ان کی ان, ان, ان, ان, ان کا ساتھ فرما اللہ تو ہمیں قیامت کے دن صحاب کرام کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی پیروی کرنے کی اللہ اب تمہیں توفیق دے اور برا ارمین جو تیرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں برا برا کہتے ہیں اللہ ابامین تو ایسے لوگوں کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے اس سے پہلے عبرت کا نشان بنایا گیا تھا ایسے لوگوں کو جنہوں نے صحابیہ گالیاں دی اللہ ابرامین کے اوپر عذاب نازل کر دیا اللہ رب تو ایسے لوگوں پر عذاب نازر کرتے دے جو تیرے نبی کے صحابہ کو تیرے نبی کے ساتھیوں کو تیرے نبی کی قربانی دینے وال دینے کے لیے قربانی دینے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں اور ان پر ظلم اور ذاتی کرتے ہیں اللہ ربان پر عذاب بھیج دے تو کسی چیز سے عادت نہیں ہے برا آدمی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان پر قائم رکھ دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر صحابہ کی سنت پر قائم رکھ اللہ رب اللہ اور ہمیں اللہ ابام وفاد کے وقت کلم نصیف فرما۔ اور اللہ اربامین تمہیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جنت الفردوس کے اللہ اربامین تو ہم سب کو جگہ نصیف عرمہ امین بارہ فرقان و یا کم بلادی الحکیم انہوں تعالیٰ جواب القیم القمبر